تو نہیں کوئی کوئی دن مقرر کر لیا جائے جس میں مشاہرہ ہیں اصل میں برائی ہیں زار کو کہ وہ سو لالازار پھرتے ہیں کا مطلب یہ کہ خزاں کا اب وقت ختم ہو گیا ہے اب بہار کا موسم آ گیا دیکھا اپنے کہ جب خزاں کا موسم ہو تو سارے پتے جھڑ جاتے ہیں سارے درخت بالکل خشک ہو جاتے سارے پھول گر جاتے ہیں تو وہ سوئے یعنی اب جو, وہ باہ کے جو برے دن ہے وہ واپس آتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تو اے بہار جو پہلے جیسی تجھ میں رونق اور ندرت تھی وہ دن تیرے واپس آ رہے ہیں اور اس سے آغاز کیا ہے اور اس میں یہ تو مطلب ہے کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دین اے بھار پھر ہیں، کہتے ہیں استاد داغ دہلوی کو کسی نے یہ شعر سنا دیا اور غالباً مولانا حسن رضا خان صاحب تو اس میں اردو ادب میں یہ ایسا شعر ہے کہ داغ دہلوی کو داغ دہلوی نہیں کہا جاتا بلکہ استاد داغ کہا جاتا یہ نادگو شاعر تھے اور بڑے شورا جو ہیں ان کے بھی استاد تھے خود مولانا حسن رضا خان صاحب فاضل بریلوی جب شیر لکھتے تو داغ سے صلاح لیتے اور آلحاظ فاضل بریلوی سے بھی لے تو مولانا حسن رضا خان صاحب جو آل حض کے چھوٹے بھائی انہوں نے یہ شیر داغ دہلوی کو سنایا تو داغ دہلوی کو بڑا تعجب ہوا کہ تمہارے بھائی تو مولوی ہیں اور مولوی ہو کر ایسے شعر کہتے ہیں انہیں بڑا تعجب ہوا یہ شعر سن کر کے بلکہ انہوں نے آل حضرت کی شان میں ایک شعر کہا اور وہ اعلی حضرت کی نعت میں بھی ہے وہ شعر یہ تھا کہ ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے تو اس شیر کو سن کا داغ دہلوی نے آلہ حضرت کی شان میں یہ شعر کہا اور وہ اعلی حضرت کے نعت میں اس کو شامل بھی کر دیا گیا تو یہ مانا اس شعر کے آپ کوئی اور سب پوچھے مشاعرہ ختم ہو گیا آپ پوچھیے جناب